لا اوشرزربیشربی می اتھ می بجھ اخل میندی کپل مشتری انشاء ایم تی سمنی ونی اترکہ وہ منیش ترا سوبند اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کپڑا بیچا دوسرے کے ہاتھ پر اچھا بھائی اردو میں بھی تعبیر سے بڑا اثر پڑتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس کپڑا پڑا ہے میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں بیچنا چاہتا ہوں فرق کریں آپ کے سامنے ایک آدمی ہے آپ اسے کپڑا بیچنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ بھائی اس کو کیا جملہ کہیں گے اردو میں یہ میں نے آپ کو بیچا یہ کپڑا کپڑے کو بیچا اس آدمی کو بیچ رہا ہے بھائی ہاں تو آپ کو نہ کہیں بھائی آپ پر بیچا کہیں ہمیشہ تعبیر کس سے کریں یہ کپڑا میں نے آپ پر بیچا یا یوں کہہ لو آپ کے ہاتھ بیچا سمجھ میں آیا تعبیر کیا کیا کرو ہمیشہ یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا یا آپ پر بیچا اب مولانا کہیں بھی اجتبا نہیں آئے گا ورنہ بعض جگہ پھر مسئلہ اجتبا آ جاتا ہے اردو میں بھائی آپ کو بیچا آدمی کو بیچ رہا ہے بھائی تو وہاں کیا کہ ہمیشہ آپ پر بیچا آپ کے ہاتھ بیچا آدت بنا لو اس کو اپنی یہ اس سے بھی کوئی بہتر تعبیر ملتی ہے تو اور اچھی بات ہے جی اور ایک اور بات یاد رکھیں عبارت کی بات تین تی بات ہے بھائی عبارت کے اندر بیا کی بات آئے گی تو ساتھ با بھی آئے گی مولانا با اور یہ با ہمیشہ سمن پر داخل ہوتی ہے یہ با عربی کے اندر ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر داخل ہوتی ہے کوئی عام چند عام باتیں ذکر کر رہا ہوں جو ہر جگہ آپ کو کام آئیں گی کے اندر با آتی ہے اور یہ با عربی میں کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کپڑا میں نے آپ پر پانچ روپے میں بیچا یہ کپڑا میں نے آپ پر عربی میں کیا کہیں گے بے خام سی روبی یاتین اب دیکھیے نا عبارت کے اندر با آئی یا نہیں آئی بائی بے یہ خامسا پر جو با داخل ہو رہی ہے بیر کے اندر یہ ہمیشہ آئے گی بھائی اور یہ باہ ہمیشہ سمن پر داخل ہوتی ہے آپ سے ابھی بھارت میں کوئی پوچھ لے بھائی سمن کیا چیز ہے کپڑا سمن ہے یا یہ پانچ روپے سمن ہے آپ فورن کیا کہیں گے پانچ روپے کیسے پتہ چلا آپ کو بات سے پانچ چیزیں تو ہیں ہی سمن وہاں تو پتا لگ جائے گا یہ روپے تو ہیں ہی سمن سونا چاندی تو ہے ہی سمن بالکہ دونوں طرف سے سامان ہوتا ہے ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا ہے اور دوسرے سے موبائل لے لیا خرید لیا ہے تو اب ایک طرف کپڑا ہے ایک طرف موبائل ہے بھائی کس چیز کو ہم سمن بنائے سمن کا حکم الگ کس چیز کو مبیاح بنائے مبیے کے حکام الگ ہے بھائی تو اس کا ضابطہ میں نے آپ کو بدلا دیا جس پر بات داخل ہو رہی ہے اس کو کیا بنا لیں گے سمن بھائی اور دوسرے کو مبیاح بنا لیں گے بھائی سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ با ہمیں بتلائے گی بھائی کہ یہ سمن ہے اور پھر سمن والے احکام وہاں آ جائیں گے بھائی تو لہذا اب آپ مجھے بتائیے مولانا میں آپ سے کہتا ہوں بیعتو تو کتاب امین کا بیعتو قلم کتاب امین کا کیا ترجمہ کریں گے بیعتو کتابا کیا میں نے کتاب بیچی مین کا آپ پر بھائی آپ کے ہاتھ بالقلم اس با کا ترجمہ بھی اردو میں کیا کرنا ہے کہ بدلے میں کہ عوض میں کس کے عوض میں قلم کے عوض میں قلم کے بدلے میں بھائی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھائی تو یہ با بھی جب آئے گی با وغیرہ کے با کے ساتھ تو بدلے میں ایبز میں یہ لفسات لانا ہے آپ نے ترجمے میں غور کرنا میں بھی لے کر آؤں گا بھائی آپ وہاں نوٹ کرتے جائیں بھائی ایسا ایسا آپ کو عادت ہو جائے گی خود بھی کوشش کریں ہمیشہ اسی طرح ترجمہ کریں یہ با بز کے لیے آتی ہے اچھا تو کیا جملہ اٹھا بھائی بیا تو کتاب امین کبل قلم اچھا بھائی مبیاح کیا چیز ہے کتاب اور سمن کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا بات اس پر داخل ہوئی قلم پر اور قلم معلوم ہو بات داخل ہوتی ہے سمن پر معلوم ہوا یہ قلم کیا ہے سمن ہے سورج سمجھ میں آ گئے جی؟ اچھا اسی طرح علا کا لفظ آئے گا دیکھو یہ جو ابھی عبارت میں نے پڑھی تھی مومنی سو بن آلہ یہ شرط کے لیے آتا ہے کس لیے اس کا ترجمہ کریں گے اس شرط پر اس شرط پر جگہ جگہ آئے گا یہ مولانا یہ یاد رکھو بھائی یہ ترجمے میں یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی بھائی اس شرط پر علا شرط کے لیے آئے گا بات سمجھ میں آئی اسی طرح یاد رکھو با اور اشترا کا سلا مین آئے گا میں کہتا ہوں میں نے آپ سے چیز خریدی میں کیا کہوں گا اشترعی تو مین کا میں نے آپ سے چیز خریدی اشترائی تو کا اچھا یہ مین کس پہ داخل ہوا جس سے چیز خریدی گئی شیرا میں آیا تو مین کس پہ داخل ہوا جس سے چیز خریدی گئی ہے یعنی بائیں پر داخل ہوا کس پر داخل ہوا بائیں پر داخل ہوا اور با کے اندر یہ مین جو ہے مشتری پر داخل ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کا تو مین کا کیا ترجمہ کریں گے میں نے آپ کو بیچا پھر وہی ترجمہ میں نے آپ پر بیچا یہ یوں کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچا میں نے آپ کے ہاتھ بیچا معلوم ہوا بیچنے والا میں ہوں اور مین جس پر داخل ہوا مین کا کا وہ کون ہے بھائی وہ مخاطب وہ مشتری ہے وہ کون ہے تو یہ مین عبارتوں میں باغ کے ساتھ اکثر آئے گا آپ نے وہاں ترجمے میں پریشان نہیں ہونا بھی اور مین کا کام آرام سے ترجمہ کر لیں کیا ترجمہ کریں گے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا ترجمہ یہ کر لیں گے سمجھ میں آ گئی یہ قیمتی باتیں ہر جگہ کام آئیں گی اب ایک اور عبارت بناؤ بھائی اس کا ترجمہ ذرا کریں با ازمن کتابن با ازمین کتابن بیچنے والا کون زید اور من آمرین بھائی کس مشتری کون کس پر بیچا امر پر کس نے بتلایا آپ کو کس چیز سے بتلایا مین نے کس نے بتلایا مین, کس کے ہاتھ پر بیچا وہ کون ہے جس پر مین داخل ہوا اور وہ عمر ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اب دیکھیے مولانا ترجمہ ترجمہ ان قوانین کے مطابق وہ منیش اور جس شخص نے خریدا کسی کپڑے کو حالا اس شرط پر کیا انہوں شرط روشرت کہ یہ دس گز ہیں دس درہم کے ایوز میں دس گز ہیں ایوز میں یہ ایوز میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں با کا اور یہ اس شرط پر یہ کس کا ترجمہ میں نہیں کیا اعلیٰ تو کہتے ہیں وہ منیش سو ون اور جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا اعلی اس شرط پر کہ کیا شہر کی یہ دس گز ہیں بی عشرات دراحم دس درہم کے عوض میں اور ارزن یا کسی نے زمین بیچی اعلی اس شرط پر انہیں درہمین یہ سو زیرا زمین ہے سو درہم کے بدلے میں اقل من جی تو اس نے زمین یا کپڑے کو کم پایا اس مقدار سے جو اس نے ذکر کی تھی کیا مسئلہ ہوگا بھائی ادھر دیکھو بھائی سارے کس نے کسی کو کپڑا بیچا کیا کہا یہ دس دس کپڑا ہے کتنے درہم کے بس دس درہم کے عبض میں یہ یہ زمین دس کا زمین ہے دس درہم کے درہم. اب وہ زمین برابر برابر نکلی پھر تو مسئلہ ٹھیک اگر کم نکلی وہ زمین یا کپڑا کیا حکم لگائیں گے آپ جی بھائی یہ کس میں سے ہے پہلے تو مسئلہ ادھر بات وہ نقشے کی طرف جایا کرو یہ کپڑا یا یہ زمین کس قبیل سے ہے مضروعات غیر متقربہ میں سے ہے اور مضروعات غیر متقاربہ کے اندر صرف کیا بیان ہو رہا ہے ہر فرق کی قیمت یا کل مقدار بیان ہوئی جی صرف कुल مقدار بیان ہوئی ہے اس نے کہا دس گز ہے کتنے کے بدلے میں دس درہم کے بدلے میں تو دس گز اس نے بیان کی ہر گز کتنے کا یہ اس نے بیان کیا نہیں کیا اب کپڑا کم نکلتا ہے تو پورے سمند دے کر لینے پڑیں گے کیوں کہ یہ زیرا ہے اور زیرہ مضروحات کے اندر کیا ہوتا ہے وصف اور وصف میں کمی سے سمن کے اندر کمی نہیں ہوتی تو لہذا وصف میں کمی آ گئی لیکن سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی مشتری لینا چاہے تو کتنے میں لینا پڑے گا پورے پیسے دے کر لینے پڑیں گے اور اگر ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے گی اور اگر زیادہ نکلا تو جی تو وہ مشتری کا ہو گیا اور بائیں کو کوئی اختیار ہے کوئی اختیار نہیں وہ زیادہ نکل آیا بھائی اس سے کیا ہوا بھائی چیز تو وہی ہے سورت سمجھ میں آگے بھائی یہ وہی سورتیں ہیں جو نقشے میں میں نے آپ کو ساری لکھوا دی تھیں اقل من فوجال تو اس نے اسے کم پایا اس مقدار سے پل مشتری بل تو مشتری کو اختیار ہے انشمن کم نکلے ہیں لیکن اگر چاہے تو اس کو لے لے پورے سمن کے بدلے میں انشا تارا کہا اور چاہے تو اسے چھوڑ دے وصف میں کمی آئی لیکن وصف میں کمی سے سمن کے اندر کمی نہیں ہوا مینا سما اور اگر اس نے اس کو پایا زیادہ ان زیرا سے جو اس نے ذکر کیے تھے ولا تو یہ مشتری کے لیے ہیں اور بائے کو کوئی اختیار نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی کلین وہ بل قیا اور اگر یو کہا بے آسو کہا میں نے بیچا یہ کپڑا یا یہ زمین اعلی اس شرط پر کتنا ہے بمئت سو زیرا ہے در ہم سو در کے بدلے میں کلو زیرا در ہر زیرا کتنے کے بدلے میں ہے ایک درہم کے بدلے ہے دیکھا آپ کل مقدار بھی ذکر کر دی اور ہر ذرا کی قیمت بھی ذکر کر دی برابر نکلے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کو ذکر نہیں کیا فوج نا قیسا تن کم یا زیادہ نکلے وہ بیان کر رہے ہیں فوج نا قیسا تن تو کیا, کیا اس صورت کو بھائی جن صورتوں میں برابر نکلتا تھا صاحب کتاب اس کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ بات ظاہر ہے بہت اس صورت میں کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی کم زیادہ نکلے گا تو مسئلہ پھر بدلے گا تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں فوجہ دہا اس نے اس کو کام پایا کیا مسئلہ ہوگا ادھر دیکھو بھائی اس نے کل مقدار بھی ذکر کی ہے اور ہر زراع کی قیمت بھی ذکر کی ہے اب کم نکل آیا کیا ہو کم لگائیں گے جتنے زراعت کم اتنے ہی سمن بھی کم ہو جائیں گا ساتھ ساتھ اختیار بھی اور اگر کپڑا زیادہ نکلا جتنے دس زیادہ اتنے ہی سمن بھی لیکن ساتھ ساتھ اختیار بھی یہی بات کریں سمن میں سے یعنی سمن میں سے اس کے حصے میں جو بنتے ہیں وہ دے دے یعنی نبے گز نکلا ہے تو کتنے دے دے سو گز کے مسن بات ہوئی نبے نکلایا تو نبے دے دے ستر نکلا ہے تو ستر ہم دے دے بھائی ا قاضی دار نکلا ہے تو 60 تو اس کے حصے کے بقدر جو ہے ثمن میں سے وہ اس کے ساتھ لے لے و ان شاء کہا اور چاہے تو اسے چھوڑ دے و ان وجدھا اور اگر کپڑے یا زمین کو زائد پایا فکان المشتری بالخیار تو مشتری کو اختیار ہے ان شاء اخذ چاہے تو کیا کرے سارے کو لے لے فلو زیرا درہم کس طریقے پر لے لے ہر کے بدلے میں لے لے یعنی ایک سو دس نکلا ہے تو ایک سو دس دے دے ایک سو بیس ہے اگر چاہے تو بے کو فصل کر دے اب بتائیے مولانا اب وہ نقشہ اچھی طرح ذہن میں ہے یہ ادھر دیکھو سارے بھائی کتاب پہ کوئی نہ دیکھے مجھے مسئلہ بتاؤ بھائی پتہ لگتا ہے میں آپ کتنے ماہر ہوئے ہیں بھائی ایک آدمی کے پاس ایک گٹھڑی ہے یہ تھان اس نے دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچے اور یہ کہا بھائی اس نے کہا دوسرے کے آدمی کو یہ گٹری میں نے آپ کو بیچی اس کے اندر دس تھان ہیں سو درہم کے بدلے میں گی میں نے آپ کو بیچی اس کے اندر سو اس کے اندر دس تھان ہے سو درہم کے بدلے میں اور ہر تھان کتنے درہم کا ہے دس درہم کا ہے تو اب دیکھیے آپ مولانا کل مقدار بھی ذکر کر دی اس نے اور ہر پر قیمت بھی ذکر کر دی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس قبیل سے ہے مضوات میں سے نہ بناؤ بھائی اب یہ مضو کی کے قبیل سے ہے تھان بیچ رہا سمجھ میں آیا بھائی تھان بیچ رہا ہے تھان کے اندر تو کپڑا پتہ ہوتا ہے اتنا کپڑا ہے تو اب وہ اس کو تعداد کے اعتبار سے بیچ رہے اتنے تھان پڑے ہیں اور کتنے میں دے رہا ہوں آپ کو دس درہم میں دس درہم اور سو درہم میں اور ہر تھان کتنے کا ہے اچھا معلوم ہوا یہ کس میں سے ہے مادو میں سے اور ماد بھی کون سے غیر جی کون سے قدیم زمانے کا مسئلہ چل رہا ہے بھائی ابھی غیر متقربا ہے مولانا سمجھ میں آئی بات بھائی ہاں تقاربا اور تو ضروری بھی نہیں ہمارا نہ اس زمانے کے اندر بھی ہو کپڑے ہزار قسم کے ہیں دس تھان ہیں دس کے دس تھان الگ قسم کا کپڑا ہے سورج سمجھ میں آئی ہاں اگر ایک ہی قسم کا سارے تھان ہو پھر مسئلہ بدل جائے گا آج کے زمانے میں ہو اور ایک ہی قسم کی ہوں پھر تو ایک جیسا ہو جائے گا پھر یہ تقاربہ میں ہو جائے گا لیکن اگر آج کے زمانے میں ہے اور تھان الگ الگ کپڑوں کے ہیں یا قدیم زمانے کے اندر تو ہاتھ سے بنتے تھے کپڑے میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا تھا تو یہ موجودات کس طبیل سے ہوا غیر متقاربہ میں سے اب حکم آپ مجھے بتا دیں اس نے کل قیمت بھی ذکر کر دی اس نے ہر فرد کی ہر فرد کل ہر فرد کی قیمت بھی اس نے ذکر کر دی تو کیا مسئلہ ہوگا یا تو برابر نکلیں گے وہ صبح کیا ہو گئی اس کو یہ ذکر نہیں کریں کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہے دس کپڑے نکلے تو ٹھیک ہے کپڑے نکل اتھان نکل آتے ہیں آٹھ یا سات یا یہ تو کم ہوئے یا زیادہ نکل آتے ہیں مالانا کتنے گیارہ یا بارہ اب کیا کریں گے اگر کم نکل آئے تو کیا نکلے آٹھ نکل آئے بھائی تو کتنے درہم دے دے گا اسے لینا چاہے تو لے لے چھوڑنا چاہے تو اور اگر تھان زیادہ نکل آئے مالانا گیارہ یا بارہ تھان نکل آئے اب کیا حکم لگائیں گے کیا کریں گے نقشہ یاد ہے کیا مسالہ تھا اگر بکریاں بیچی کسی نے ایک سو دس بکریاں نکل آئی بھائی ہاں نے کہا تھا سو بکریاں ہیں سو درہم کے اندر ہیں ہر بکری ایک درہم کی ہے بکریاں کتنی نکل آئیں ایک سو دس نکل آئیں کیا حکم پڑا تھا آپ نے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے وے فاسد ہو جائے گی بھائی کیوں فاسد ہوگی ہاں ہاں دیکھا شاہ یہ بے فاسد ہو گئے کیوں فاسد ہوئی لیکن مبیاح مشغول ہو گیا بے ہوئی ہے کتنے تھانوں کی دس کی اور نکلے ہیں گیارہ یا بارہ یا تیرہ معلوم ہوا مبیاح ہے دس تھان ایک تھان زائد ہے اب کون سا تھان زائد ہے ہمارا نا ایک تھان تو نکالنا پڑے گا بھائی تو مشترک چاہے گا کہ جو سب سے رتی ہے وہ میں بائے کے پاس رہنے دوں اچھے والے سارے لے لوں اور بائے چاہے گا کہ میں ان میں سے جو اچھا والا ہے اس کو اپنے پاس روک لوں اور باقی دس اس کے تو مبیاں مجبور ہوا جھگڑا آئے گا مولانا لہذا بے کیا ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھائی جی تو آپ نے اس طرح غور کرنا ہے ہر چیز کے اندر بھائی جی, جی دیکھیے بھائی ولاؤ خالا اور اگر یوں کہا کسی نے تو مین کا دیکھا وہ مین آ گیا مولانا تو مینس کا میں نے بیچا آپ کے ہاتھ رزما کہتے ہیں گچڑی کو مالانا میں نے بیچا آپ کے ہاتھ حاضر رزما تا اس گچڑی کو آلہ اس شرط پر انہا شراطوس وا کے کتنے کپڑے ہیں دس کپڑے ہیں بینی اتر ہمین کتنے کے بدلے میں سو درہم کے بدلے میں کل سو بن بیا ہر کپڑا کتنے کے عوض میں ہے تو جائز ہے بے اس کے حصے کے بقدر کپڑے تھان کم ہیں تو سمن بھی اسی کے حصے کے بقدر کم ہو جائیں گے اور اس میں بے جائز ہو گئی <خف> لیکن ساتھ بتایا مشتری کو کیا ہوگا <سلام> سیار بھی ہوگا بینور نیچے لکھا ہوا ہے ولیل مشترل خیار مشتری کو خیال <سلام> <وَإن وَجَدَهَا زَائدَتًا> اور اگر اس نے انہیں زیادہ پایا پل بے تو بے کیا ہوگی <سلام> نیچے کیا لکھا ہے جہال دلیا مشغول مبیع مبیع ہونے کی وجہ سے بھائی وہ من بادارم دخل بنا اہا فل بی لم علم یہاں تک وہ ختم ہوئے مسل ہے بھائی جس کا میں نے نقشہ بنوایا تھا جس نے دار بیچا گھر بیچا دخلا بنا اوہا تو داخل ہو جائے گی اس کی گھر کی عمارت کس کے اندر بیٹھے بنا کس کو کہتے ہیں عربی میں بھائی عمارت کو کہتے ہیں بلڈنگ کو کہتے ہیں بھائی داخلہ بنا و داخل ہو جائے گی اس گھر کی عمارت اس گھر کی بلڈنگ فل بیگ کس کے اندر بیگ کے اندر وہ علم اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے اگرچہ اس کو ذکر بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی کوٹ کی بیچی مالانا اب وہ کوٹھی جب اس نے بیچ دی اب وہ آیا کوٹھی پر قبضے کے لیے کہتا ہے بھائی دیکھو جس نے بیچی ہے وہ اسے کہتا ہے یہ کوٹھی میں نے آپ کو بیچی ہے لیکن سہن آپ کا نہیں ہے سہن میرا ہی ہے وہ نہیں میں نے آپ کے ہاتھ بیچا وہ نہیں بیچا تو ہم اس کو کہیں گے بھائی کوٹھی کے اندر عمارت بھی داخل ہوتی ہے جب آپ نے لفظ کوٹھی کہہ دیا تو کوٹھی کے اندر عمارت کے ساتھ سہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی جی ذہن ساف ہوتا ہے بھائی تو غس کے ضابطہ یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر غور جو چیزیں شامل ہوتی ہیں عام لوگوں کے غرض کے اعتبار سے عام لوگ اس کو اس میں شامل سمجھتے ہیں تو اس کو ذکر نہ بھی کریں وہ پھر بھی کیا ہوتی ہے بیا کے اندر داخل ہو جاتی ہے سورج سمجھ میں آگئی تو کوٹھی صرف عمارت کا نام ہے یا صرف سہن کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے یہ دونوں کا نام ہے سمجھ میں آیا ہاں اگر یوں کہتا ہے کوٹھی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا یہ کوٹھی میں نے آپ کے ہاتھ بیچی کہتا ہے یہ عمارت میں نے آپ کے ہاتھ بیچی کہتا ہے صرف یوں کہتا ہے یہ بلڈنگ بلڈنگ بیچی یا صرف یوں کہتا ہے بھائی یہ سہن میں نے آپ کے ہاتھ بیچا تو اب سہن کی بات ہوئی ہے بلڈنگ کی بات نہیں ہوئی سہن کے اندر بلڈنگ داخل ہو جاتی ہے نہیں بھائی تو اس صورت میں وہ داخل نہیں لیکن جب وہ کوٹھی کہہ رہا ہے یا وہ گھر کہہ رہا ہے تو گھر کے اندر اور گھر کے اندر جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ خود بخود اس میں کیا ہو جائیں گی داخل ہو جائیں گی یا کس نے کسی کے ہاتھ گھر بیچا اب گھر بیچنے کے بعد کہتا ہے بی ہو گئی کہتا ہے بھائی یہ گھر میں نے بیچا آپ کو لیکن یہ جو دروازے کے پاس غسل خانہ اور بیت الخلاء ہیں یہ میں نے نہیں بیچے بھائی میں نے باقی گھر آپ کو بیچا بھائی وہ کہے گا آپ نے گھر کی بات کی تھی اور گھر کے اندر بیت الخلاء اور غسل خانہ داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھائی داخل ہوتے ہیں بھائی تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت وہ کہے گا بھائی میں نے کب ذکر میں نے کوئی بہ میں کہا تھا غسل خانہ اور بیت الخلا بھی بیچ رہا ہوں بھائی آپ کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ خود بخود اس میں کیا ہو جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح کہتا ہے صرف یہ بلڈنگ کی کوئی سہن کیوں کیوں نہیں میرا میں نے سہن کا کوئی نام لیا تھا بے کے اندر تو ہم اسے کیا کہیں گے بھائی سہن کا نام ذکر کرنے کی ضرورت یہ تو ویسے ہی اس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو ذکر نہ بھی کرو یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے بھائی رابطہ سب کو سمجھ میں آیا جو چیز روس کے اندر ایک چیز کے ساتھ سمجھی جاتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت وہ خود بخود اس میں داخل ہو جاتی یا مثلا بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو سائیکل بیچی سائیکل یہ یوں کہ موٹر سائیکل بیچی بھائی موٹر سائیکل بیچنے کے بعد اب وہ کہتا ہے لاؤ دو وہ کہتا ہے ٹھہرو ذرا میں ذرا پلاس وغیرہ لے آؤں یہ میں نے اس کے دونوں ٹائر مجھے یہ میں نے نہیں بیچے آپ کو دونوں ٹائر نہیں بیچے بھائی باقی موٹر سائیکل بیچی ہے کہتا ہے کیوں نہیں بیچے آپ نے کہتا ہے میں نے کوئی ٹائروں کا نام لیا تھا جی تو وہ جواب میں کہے گا بھائی موٹر سائیکل کے اندر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو کبھی علیحدہ سے ذکر کیا ہی تو جب یہ اور میں اس کے اندر داخل ہیں اور شامل سمجھی جاتی ہیں تو ان کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں اگر عرف میں داخل نہیں سمجھی جاتی تو پھر اس صورت میں وہ بیٹھ کے اندر بھی داخل لہذا اس نے موٹر سائیکل پر ایک عمدہ قسم کا ایک تالا لگایا ہوا ہے بھائی وہ الگ تالا نہیں ملتا بھائی وہ تار والا ملی. وہ بڑا قیمتی قسم کا اس نے لگایا تھا موٹر سائیکل بیچ دی اب دینے لگا تو کہتا ہے بھائی میں ذرا اپنا تالا اتار لوں وہ کہتا ہے بھائی تالا کہاں سے اتارتے ہو تالا تو ساتھ ہی آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں تالا ساتھ نہیں آئے گا بھائی آپ کیا کہیں گے مولانا آپ مجھے بتائیں اور اس میں موٹر سائیکل کہیں تو وہ تالا ساتھ داخل ہوتا ہے نہیں ہاں دیکھا فوراً کچھ فیصلہ کر لیا آپ نے تالا کبھی ساتھ شامل نہیں ہوتا موٹر سائیکل کا اپنا تالا لاک وغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ نے علیحدہ سے خرید کے ساتھ لگایا ہے یہ اس کے اندر کبھی داخل نہیں سمجھا جاتا سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں بھائی وہ من بہادارن اور جس نے گھر بیچا دخلا بینا احافل تو داخل ہو جائے گی اس کی عمارت بھی بیگ کے اندر وہ علم یوسم اگر کہ وہ اس کو ذکر نہ کرے ومن باع دخل ما من با اردی نخلی وشمتا سمجھ لو بھائی وہ چیز جس کا اتصال اتصال قرار والا ہو زمین کی بیع کے ساتھ وہ بھی بیع میں داخل شمار ہوگی ایک چیز ہے وہ لگی ہی رہنے کے لیے ہے مولانا اس کو کہیں گے اتفال فرار کیا کہیں گے دیکھو درخت زمین میں اگایا جاتا ہے کس لیے ہوتا ہے لگا ہی رہتا ہے بھائی کیا ہے ہی رہتا ہے اور ایک چیز وہ ہے جو سات لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتی اس کو پھر الگ کر دیا جاتا ہے مثلا فصل ہے فصل کاش کی جاتی ہے ہر سال کئی فصلیں کاشت ہوتی ہیں لیکن کیا وہ لگی رہتی ہے یا پکتے ساتھ ہی اس کو اتار دیتے ہیں تو وہ لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے یا اتارنے کے لیے ہوتی ہے اتارنے کے لیے صورت سمجھ میں آ گئی تو درخت ہوتے ہی لگے رہنے کے لیے ہیں اور فصل ہوتی ہے اتارنے کے لیے لہذا اب ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی زمین بیچنے جب زمین بیچی تو اس کے اندر جو درخت ہیں کھجور کے ہیں یا کوئی اور ہیں پھل دار ہیں غیر پھل دار ہیں وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے بیگ کے اندر داخل ہو جائیں گے سورج سمجھ میں آ کیونکہ ان کا اتحصال کون سا ہے اختصال قرار ہے بھائی کیا ہے اتحصال قرار ہے یہ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اور اگر کسی نے زمین بیچی اور اس کے اندر فصل لگی ہوئی تھی اب آپ مجھے بتائیے فصل بیع میں داخل ہو جائے گی یا داخل نہیں ہوگی یہ داخل نہیں ہوگی یہ الگ ہے مولانا اس نے تو اتر جانا ہے تو یہ بیع کے اندر شمار نہیں ہوگی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے میرے پاس ایک باغ ہے مولانا وہ باغ میں نے کسی پر بیچ دیا اور پھل پک کر اوپر درختوں پر تیار لگا ہے بھائی اب آپ کیا فیصلہ کریں گے بھائی باغ میں نے بیچا تو درخت بیچے درخت درخت بیچے یوں کو درخت بیچے تو کیا پھل داخل ہوں گے بیگ کے اندر یا داخل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھائی پھل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے ہوتے ہیں ابھی صاحب میں نے بتایا جو چیز اتفال قرار ہے وہ داخل ہو جائے گی جس میں اتفال قرار نہیں ہے وہ داخل نہیں ہوگی بھائی دیکھیے ومن با ارزن اور جس نے کوئی زمین بیچی داخلہ تو داخل ہو جائیں گے ماں پی ہا وہ جو اس کے اندر ہیں تو داخل ہو جائے گی بیٹھ کے اندر وہ چیز جو زمین میں ہے بھائی کیا چیز ہے کہتے ہیں مینن نخلی و شجری یعنی کہ نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو شجر عام ہے بھائی درختوں کو کہتے ہیں تو داخل ہو جائیں گے اس میں کھجور اور درخت وغیرہ دوسرے بیع کس کے اندر داخل ہوں گے بیع میں داخل ہو جائیں گے وہ علم یوسم ہی اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے ولا ذرا بس میاں اور داخل نہیں ہوگی زرع کھیتی کو کہتے ہیں فصل اور داخل نہیں ہوگی فصل فی بیع الارض زمین کی بیع میں مگر ذکر کر دینے سے ذکر کر دے گا تو داخل جی زمین فصل سمیت بیچ رہا ہے سورہ سمجھ میں آئی تو پھر داخل ہوگی ورنہ نہیں چلیے بس مولانا علم بحقیقت الکلام